اندر بیٹھنے کا طریقہ آزاد یہی ہے کے بیٹھا جائے اس میں اشتیاف اور اہتمام ظاہر ہوتا ہے ادب بھی ہے اگر کسی کا دل نہ بھی لگ رہا ہو تو بھی جو وہ تکلفن ہی قریب بیٹھنا چاہیے مجھے اس کے آداب میں سنے اور نہ اتنا کم ہو کے بیٹھے بات نہیں پھر پہلو بدلتا رہے مصیبت معلوم ہوں ہی جو ہے وہ اتنا ٹہل کے بیٹھے دو آدمی کی جگہ کے وعلیکم السلام علیکم، و رحمۃ اللہ کون سنا رہا تھا کہ ایک سال دفتر میں گئے so, تو زیادہ گفٹ نہیں کرائی تو so, انہوں نے اپنی حیثیت جتائی کہ میں, میں ایک محکمہ فلا کر میں ڈائریکٹر ہوں تو انہیں کابتوں کو سیکھے بیٹھنے لی. <laughs> <laughs> <laughs> اور جب دیکھے کہ زیادہ آہ... لوگ ہیں موجود اور جگہ کم ہے تو اور ذرا سے سیمنٹ کے بیٹھ جائیں گے اس تکلیف پہ بھی جذب ملے گا لیکن جب جگہ موجود ہو تو نہ اتنا کھل کے بیٹھے نہ اتنا کم ہو کے بیٹھے <متصف> یس جو جی نہیں بات اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق تھے اپنے راستے کے آداب جس کو اپنا مربی بنایا ہو تو ہر وقت اس کے اس کی طرف توجہ رکھے حتیٰ کہ اگر جس کو مربی بنایا ہے اب اتنے پھیل کے بڑھ گئے چلو خیر ٹھیک ہے بیمار بھی ہے ٹانگوں میں تقریباً تو جس کو مربی بنایا ہو وہ حتیٰ کہ یہ ہے کہ نماز کی نیت بھی پہلے نہ باندھے جب تک کہ اپنا مربی یا اپنا بڑا نیت نہ باندھے مادہ کے کوئی بات اس کو کہنی ہو اب وہ کہنے سے رک گیا تو اس کے پر بوجھ ہوگا اور اس کی اس کو تشویش رہے گی ممکن ہے کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے کوئی بات ایسی ضروری ہو جو کہنی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بات میں وہ بھول جائے اور تو اس بات سے وہ محمد رہ جائے گا ہم نے حضرت کے یہ بھی سیکھا کہ جب تک نہ پڑا جو نیت نہ باندھی تو نیت بھی نہ باندھو تاکہ کوئی بات ایسی ہے نہ ہو کیونکہ بار بار حضرت سے یہی سنا کہ اللہ کا راستہ سراسر ادب ہے جس میں ادب جتنا زیادہ ہوگا اس کا راستہ اتنی تیزی سے طے ہوگا اور جو ہے حضرت نے سرمایہ طلوقی کلوہا ادب یہ اللہ کا راستہ سراسر ادب ہی ادب ہے اور ادب نام ہے راحت رسانی کا جہاں بھی کہیں دیکھیں گے ادب کا پہلو اس میں کوئی نہ کوئی پہلو راحت رسانی کا نکلتا ہے جیسے بعض لوگ جو صرف جوتیاں اٹھانے کو ادب سمجھتے تو حقیقت تو اس کی بھی یہی ہے کہ راحت رسانی ہے تاکہ اس کو اپنا بڑا بنایا ہے اس کی خدمت ہو جائے گی اس کی بھی حقیقت راحت رسانی ہے اور یہ بھی جو میں نے ابھی بات عرض کی تو اس میں بھی راحت رسانی یہ ہے کہ اب جس کو بڑا بنایا ہے اس کو تشویش میں ڈال دینا یا اس کے دل پر بوجھ کرنا یہ بھی راحت اور سانی کے خلاف ہے اور جو ہے اس کی فکر اور اہتمام ہر وقت جس کو حاصل ہو جائے تو اس سے بھی بےدبی نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی جاتی ہے خطا تو انسان سے ہو سکتی ہے لیکن وہ خطا جو ہے وہ پھر بری نہیں معلوم ہوتی اس کو وہ قابل برداشت ہو جاتی ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ شخص ہر وقت فکر اور اہتمام رکھتا ہے اس کا پتہ ہو کہ یہ واقعی فکر اور اہتمام رکھتا ہے اس کی پھر چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت بھی ہو جاتی ہیں اور برداشت کر بھی لینی چاہیے اور اس کو معافی کر دیتے ہیں دن کو ناکواری نہیں ہوتی تو فکر اور احتمام رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادب جو ہے راحت آسانی کا نام ہے تو جس کو یہ فکر رہے گی کہ مجھ سے کسی کو ادیت نہ پہنچے اور یہ بھی جو ہے تاریخ میں یہ سکھلایا اسی لیے جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ میرے مرشد محبوب ہیں وہ تو راجا تھے کہ سارے کا سارا تین یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اور ابرار کی تعریف کی یعنی نیک لوگوں کی تعریف بھی حلطے والا نے ہمیں یہی سکھلائی کہ ابرار جو ہیں لوگ لا وہ لا اللہ لاسر وہ چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے چیمٹی کتنی حقیق سی چھوٹی سی مخلوق ہے تو اس کو بھی تکلیف نہیں دینا پسند کرتے ہیں حتیٰ کے جہاں دیکھ بھال کر چلتے ہیں کہ جہاں چیڑیوں کا قافلہ چلا جا رہا وہاں دیکھ بھال اور اسی طرح جو ہے دوسری چیز جو, جو ہے کسی شر کے کام سے گناہ کے کام سے خلاف سنت کام سے وہ راضی نہیں ہوتے چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مثال تو حضرت نے سنائی لیکن ہم نے تو حضرت والا کی ساری زندگی یہی دیکھا کہ خلاف سنت کام پہ بھی حضرت راضی نہیں ہوتے تھے اور مثال یہ سنائی کہ ایک دفعہ خالب نے جو ہے وہ کرتا پہنایا وہ کرتا اتار رہا تھا خالب تو اتارتے وقت غلطی سے دایا ہاتھ پہلے اتار لیا جب کہ سنت ہے کہ بایاں ہاتھ پائیں ہنس تھی پہلے اتارو تو حضرت نے پھر دوبارہ کرتا پہنا اور دوبارہ پھر اس کو بائیں ہاتھ سے اتاروایا ہے سنت کے مطابق تو یہ سب چیزیں ہیں تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی دیکھیے ادب کا ہی پہلو ہے اللہ اللہ یعظم الشر اللہ یعظم الشر, اللہ یعظم الشر, اللہ یعظم الشر کہ نہ کسی کو نام پہ راضی ہوتے ہیں اور جو اللہ والا ہوگا وہ رہ نہیں سکتا ٹوکے بغیر جہاں وہ فکر میں اہتمام میں ادب میں یا کسی تنبی میں کمی دیکھے گا فوراً اس کو جو ہے وہ روکنا اس کے اوپر واجب ہے اگر یہ اہتمام اور فکر نہیں رکھے گا مربی تو اس کو بھی جو ہے وہ اپنی پکڑ کا اندیشہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر سوال کر لے کہ تم نے جو ہے ممبر پہ بیٹھے تھے اور تمہارے سامنے یہ یہ کام ہوئے تو تم نے کیوں اس پہ تم راضی ہے کیوں تم نے اصلاح نہیں کی تو اکثر مشاہد بلکہ سارے مشاہد کا یہی رہا کہ یہ پی جی مری ہنسی کھیل نہیں ہے یہ صحت کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے پل سرات پہ چلنا اور پھر اس کی ناک توڑ کی ضروری ہے کہ کس مقدار سے کس درجے سے وہ اصلاح کرے جگہ جگہ پری پانی ہیں یہ پی مریدی یہ ہنسی کھیل نہیں ہے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب دوستوں کی حفاظت فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا عدد نصیب فرمایا شیر حضرت پڑھا کرتے تھے نیستماشو کی امید الفے جگیبہ داشتہ درد سر پہ سیار باشر پاسے دلہ داشتہ پہلے ہمیں تو ابھی بھی خیر فارسی دنیا نہیں لیکن پہلے جو ہے اس کو دلہا پڑھتے تھے دلہا داشتا یہ کیا چکر ہے سمجھ نہیں آ بات میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ دل ہا دل ہا دل کی جمع ہے دل ہا پاس دل ہا دلوں کا پاس رکھنا یہ فرمایا کہ شہر ہر مہیم کو ایک ہی لبری سے نہیں ہانکتا بلکہ وہ اس کے استعداد دیکھتا ہے اور موقع محل دیکھتا ہے اور حکمت سے کام لیتا ہے دسوں باتیں بڑی باریکیاں صرف یہ نہیں کہ لمبا کتا پہن لیا ٹوپی سب میں رکھ لی بال بڑھا لیے گلفیں رکھ لی اور گیرے بان چاک ہو کے زور زور سے نعرے لگانا محض یہ بھی نہیں ہے بلکہ دلوں کا پاس رکھنا ایک درد سر ہے ہر وقت یہ فکر اور ایک تمام شہر کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اس پر بات کا خیال رکھے اور اپنے تمام دوستوں کا جو ہے وہ ہر وقت خیال بھی رکھے اور لحاظ بھی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے ذمہ داریوں کی فکر اور اہتمام کے ساتھ نبھانے کی توفیل بتافر کاروباری میرے مرشد محبوب سیدی حسین محبی و محبوبی مرشدی مولان یار مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعل ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی یعنی یہ جتنے حسین ہیں ایک دن قبرستان میں چلے جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور عاشق مجاز کا فی افسوس ملتا رہے گا کہ کہاں اپنی زندگی کو اپنی جوانی کو اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا یہ مٹی کے کھلونے والا فرما دینے کی مٹی کے کھلونے مٹی مٹی پر فدا ہو تو اس کا حاصل مٹی ہوگا لیکن اگر یہی مٹی اپنی قیمت کو پہچان لی اور اس کی قیمت ہے اللہ پر فدا ہونا جتنی یہ مٹی اللہ پر فدا ہوگی اتنی یہ مٹی ہو جائے گی تو اپنی زندگی کو ہم ان مٹی کے کھلونوں پر ضائع نہ کریں حضرت والا رحمۃ اللہ کا تمام تر زندگی یہ ایک ہی مضمون رہا کہ اپنی آپ کی حفاظت کر لو کیونکہ حضرت والا جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس مضمون میں خاص فرمایا اور اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء نے آپ کو اس صدی کا مجدد مانا اور حضرت یہی فرماتے تھے کہ یہی ایک اس زمانے کا اتنا بہت بڑا ہے ایک دفعہ میں نے مجھ سے حضرت نے اس سبق کی تکرار کروائی تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اس دور کا ام الخبائش بد نگاہی ہے پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ شراب کو ام الخبائش کہا گیا ہے تو یہ تو حدیث پاک کے خلاف مضمون ہو گیا لیکن میں نے حضرت سے جب پوچھا حضرت نے فرمایا کہ بالکل صحیح الحمد للہ تو اس زمانے کا فتنا نگاہ کی خرابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت کی فرمائے فرمانا جانے کہ یہ اتنا مشکل پرچہ ہے تو جس نے اس مشکل پرچے کو حل کر لیا باقی سب پرچے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اللہ کی محبت اس کو پیدا ہو جائے گی کیوں وجہ یہ ہے کہ حدیث غصہ ہے کہ نظر صحما نے مضموم من تو مخافتی اب تل ایمان ید و حلاوت اللہ تعالیٰ وعدہ فرما ہے نظر کی خاطر کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے حلاوت ایمانی کا حلاوت ایمانی کیا ہے یہی اللہ کی محبت کا حاصل ہو جانا استزاد و تعات حاصل ہو جانا یعنی عبادات میں بھی لذت ملے گی تو کیوں نہ وہ شوق سے پھر ہر عبادت کرے گا کیوں نہ اس کو اس بات کی فکر پیدا ہوگی کہ کون کون سے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کون کون سے کاموں سے اللہ कि ہوتے ہیں پھر وہ خوب فکر اور اہتمام کے کی ساتھ کیوں نہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا ہر وقت اس کو یہ فکر سوار ہو جائے گی کیونکہ جب, جب اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی دل میں اندھیرا آئے گا فوراً اس کو کھٹک ہو جائے گی فوراً اللہ سے توبہ کرے گا اور اس گنا سے وہ دور ہو جائے گا ایک دن خاکم و نمکش نظر منفن ہو, ہو گئی نفس کے گندے تفاضوں سے جو انبن ہو گئی نفس کے گندے سے جو انبن بندن ہو گئی روہ میںو گئی خوشبو کے نام ہے یعنی روح میں تازگی آ ایمان کی تازگی آ نفس کے گندے تمانوں سے جو انبن ہو گئی میں سم بلورے خان سو سن ہو گئی جب ہمارے آب میں درد دل شامل ہوا جب ہمارے آب میں درد دل شامل ہوا ان کی مر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی مر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی جب ہمارے آب و دل میں درد دل شامل ہوا جب ہمارے آگے میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر مندر ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی ہمارے پیش دامن ہو گئی قسمت در مت کا داطی زندگی تیر بوے قسم در مت کا داطی انجم ان کے بوے ان کے آتے ہی سارا پا بنو روشن ہو گئی ان کے آتے ہی سراپا بندو روشن ہو گئی کس قدر در مت کی انجمنوں ان کے بگ کس قدر در مت کی انجمنوں ان کے بگ ان کے آتے ہی سراپا بدم روشن ہو گئی ان کے آتے ہی سارا پا بدم روشن ہو گئی ہم تو صحے لانی ہے ہم تو کو سمجھے ذکرے حق کے پیر سے گورش کے گلشن ہو گئے حق کے پیر سے گورش کے گلشن ہو گئی ملشن. دنیا کے گلشن کیا بیچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ تشریف لیا حدیث پاک سے بات میں آنا جلی سنزلہ کر حضرت میر صاحب رحمۃ علیہ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر بھرتے حضرت فرماتے تھے کہ شروع شروع میں جب ذکر فرماتے ذکر کرتے تھے تو وہ بات محسوس نہیں ہوتی تھی ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا جلی سمن کر ایسے کر کے آنا جلی سمنظر کریں جو ذکر کرتا ہے میرے میں اللہ اللہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہوں فرمایا کہ جب سے ازن نہیں فرمایا تو مجھ کو دے میں وہ مزہ آنے لگا کے بیان سے باہر ہے جب ذکر کرو تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہوں وہیں جلیس ہوتا ہوں نا وہیں بیٹھا ہوتا ہوں موجود ہوتا ہوں ہاں ہمیں رشتے پلشن کیوں نہیں ہوگی ہم تو سہ رہا کو سمجھے کے بیرانی ہے رو کو سمجھے بھی رانی ہے حق کے پیر سے رش کے گلشن ہو گئی وکرے حق کے پیر سے رش کے گلشن ہو گئی جس کو ذکر میں دل نہ لگتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا ایمان کی دولت سے نوازا بلا اشتخاب اور بغیر سوال کے اللہ نے ایمان سے نوازا کہ اپنے پیاروں سے ہم کو جوڑا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی, کتنی نعمتیں اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے گھر دیا اپنی چھت دی اور کبھی بھوکا نہیں سلایا تن پہ کپڑا بھی ہے اور اولاد بھی ہے ساری نعمتیں جو بھی ہیں وہ سب سوچے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ جو موسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کیے موسم کی انعامات کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی ہم تو भी رہا کو سمجھے باپ کے فیض سے پورش کے گلشن ہو گئی دیکرے باپ کے فیض سے پورش کے گلشمن ہو گئی نفس دشمن ہو گیا مغلو کی یاد سے نقص دشمن ہو گیا مغلو کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر اتن ہو گئی روح کی طاقت ہماری شیر اتن ہو, ہو گئی دیکھو آدھ کے اشعار کا جو بھی اللہ والوں کے اشعار ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے مقدس ہوتے ہیں یہاں کتنا نبط اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا ہے شاعری کیا ہے الہامِ ولائط ہے نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد مغلوب ہو گیا غالب نہیں نفس کا ہونا بھی ضروری ہے اگر نفس نہیں ہوگا تپاضے نہیں ہوں گے تو متفقی کیسے بنو گے حضرت نے فرمایا کہ تپاضے اگر نہ رکھتے اللہ تعالیٰ تو یہ بجلی کے سارے کمبے یہ بھی ولی اللہ ہو جاتے ہیں یہ ترقی ولی اللہ ہو جاتے یہ شرف تو انسان کے لیے ہے کہ تقاضے رکھنے کے باوجود کمال یہ ہے کہ توازہ رکھنے کے باوجود وہ کچھ دبائے یہی کام یہی کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو یہ دیکھو کتنا پتلا ہے نہ دشمن ہو گیا مغلوب مغلوب ہو گیا مغلوب کرنا مقصود ہے یہ گندے تقاضے ہیں یہ مغلوب ہو جائیں ختم کرنا مقصود نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں شاط فرمایا مح وا جو یہ نہیں فرمایا کے بل آدمی نئے جو غصے کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اگر غصے کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کے جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس, اس کے محل رکھا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے جب جب وہ استعمال صحیح آ جائے گا سمجھ لو کہ میں مغلوب ہو گیا اگر غصہ بالکل ہی نہیں ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ ہاتھ تو موقع ہوگا تو کافر سے جا کے گردن جھکا کے کندھے جھکا کے یہ کہیں گے کہ حقیق حقیق القدیر حاضر ہے آپ سے مقابلے کے لیے بلکہ وہاں تو موقع غصہ دکھانے کا ہے اقر دکھانے کا ہے وہاں اقر دکھانی ہے تو یہ غصہ جو اللہ نے دیا ہے ایسے مواقع کے لیے دیا ہے جیسے شدید کا خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہو اپنے اپنے محکوم میں سے اپنے تابے میں سے جو ہمارا متی ہو تابے ہو اس پر اس پر مناسب طریقے سے اپنے شہر کے مشورے سے وہاں غصہ بھی جائز ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بس فوراً لکڑی اٹھائی اور دھونا شروع کر دی ہر کام کا طریقہ ہے حیریت نے ہر کام کا ایک طریقہ رکھا ہے اس کے آداب ہیں اس کے مسائل ہیں تو اس کو پوچھ کر اور معلوم کر کے پھر ویسے چلی ایسے ہی جب میدان جہاد میں ہو اس وقت غصے کو کام میں لاؤ وہاں تو یہ کہو کہ تم سے ہو تو ہم سوا سے ہیں اگرچہ تم کانگڑی کیوں نہ ہو لیکن وہاں جتنی اکڑ دی ہے تمہیں اللہ نے سب اکڑ وہاں دکھاؤ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی بیوی بچوں کو دکھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے لیے بیوی کے لیے سفارش نازل فرمائی پڑھائی شیرو ان کے ساتھ میں برتاؤ کروں وہاں تو ہم معاملہ غصے کا کرتے ہیں اور باہر جو ہے وہ ہم گناہ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں توازوں سے ملتے ہیں اندر آ کے جو ہے کچھ اور بن جاتے ہیں تو یہ کیسا پیارا حضرت نظر اور محدہ دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد مغلوب ہونا کہ وہ غصے کو فرمایا کہ ایک بار ہو گئی کہ وہ غصے کو جو ہے گھوٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو اور نہیں کہ بس جو میں آیا بک دیا اب اب اس کے بعد سوچو تحمل کرو اور اس کے بعد پھر جو مناسب بات ہو وہ کہو روح کی طاقت ہماری شیر شیر کا شکار کرنے والی ہو گئی شیرانہ طاقت پیدا ہو گئی روح کے اندر ہی نفس دشمن ہو گیا مو لوگ کی یاد سے نفس دشمن ہو گیا مو کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر اب ہو گئی روح کی طاقت ہماری شیر हो ہو گئی نفس کے گندے تپاضو سے جو انگن ہو گئی روح میں بھی سنگ لو ریحان سو سنگ ہو گئی تب کی جہاں میں اہل دنیا کی حیا کی بل میں جہاں میں اہل دنیا کی حیا پہ زل میرے آشکا سے بدن گلشن ہو گئی پہلے بل میرے آشکا سے <سؤال> ہو <گئی> اللہ والوں فیض لذم عاشقہ اللہ والوں کی صحبتوں سے اب دل سے اندھیرے دور ہو گئے اور خزاں دور ہو گئی خزاں دل سے دور ہو گئی اور ایک غیر فانی بہار دل کو حاصل ہو گئی اور جب جو دنیا داری میں زندگی گزری وہ تب خیرات ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا اعلان ہے بند آردان لکری فعم لگو معیشت کا کہ جس نے ہماری یاد سے اراد کیا یعنی نافرمانی کی ہماری اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا یہ نقطہ حضرت والا بیان فرماتے تھے کہ دیکھو نیک اور صالح لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو ضرور بز ضرور بالش زندگی دیں گے کیا کرتے ہم ان کو ضرور بز ضرور بالوس زندگی دیں گے لیکن جن جو لوگ گناہ گناہ کرتے ہیں اسرارن اور ان پر توحبہ بھی نہیں کرتے اور اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ تعالی نے کیسی بیزاری کا اعلان کیا کہ ہم اس کو اس کی معیشت کو تل کر دیا جائے گا اپنی طرف بھی نسبت نہیں کی بلکہ فرمایا کہ اس کی معیشت کو اور حیات بھی نہیں فرمایا کہ وہ زندگی جو اللہ سے دور رہ کر گزاری جائے گناہوں میں گزاری جائے اور وہ حیات کہلانے کے بھی لائق ابھی مضمون سناؤں گا انشاءاللہ شاء والا کا تو وہ اسی سے مطالبت رکھتا ہے بالکل کہ جو زندگی جو ہے اپنی موت کو سامنے رکھ کر نہ گزاری جائے انجام انجام پر نظر کر کے نہ گزاری جائے وہ حیات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے ترخ تھی بزنے جہاں میں اہل دنیا کی حیات اہل دنیا کون ہے ہوئی جو اللہ سے آخر ہے اور گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں توبہ بھی نہیں کرتے استحفال بھی نہیں کرتے اگر گناہ ہو گیا تو توبہ اور استحفال کر لیا تو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں اس سے متفع ہو گئے لیکن اگر اصرار کرتے رہے گناہ اور توبہ بھی نہیں کی ناکامت بھی نہیں ہے تو یہ ایسے دنیا جس نے اللہ کو چھوڑ دیا دنیا کو مقدم کیا اور اللہ کے احکامات کو کیا وہ دنیا ہے کرتی بزن جہاں میں تم یا کی حیا پیسے بس عاشقاں سے بزن گلشن ہو گئی مت لگا نا دل کو تم پانی سے کبھی مت لگا نا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن نظر بد فن ہو گئی نے فرمایا کہ یہ ان کے اوپر حسن تو ہے لیکن حسن تو سانپ پر بھی ہوتا ہے یہ ایسے حسین ہے کہ تمہارے ایمان کو دس لے گے یہ حسن تو سانپ پر بھی ہوتا ہے وہ کہے گے کہ ہم دیکھیے ہم کتنے خوبصورت ہیں لیکن چونکہ اس کا علم ہے کہ سانپ ہمیں ڈس لے گا اس کے خطرے کا علم ہے اس لیے ہم سانپ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے بھاگتے ہیں اس سے دور ایسے ہی ان حسینوں سے یہ منعقد سانپ ہے ڈس جائے گا یہ منعقد سانپ ہے اوپر پھول پھول پھولدار ہوتا ہے سانپ کیسا اور دیکھنے میں کیسا حسین معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا ایسے ہی جس کو, جس کو اپنے ایمان کی قیمت معلوم ہوگی جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ ان حسینوں کے چکر میں نہیں پڑے گا اور وہ جو ہے ان سے دل نہیں لگائے گا اور ان کا انجام بھی جگہ جگہ بتا دیا کہ ان کا انجام یہی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان, کے ان کا حسن جو ہے ہر, ہر اصل تو حسن ہر وقت زوال پذیر ہے ہر وقت ہر لمحہ زوال پذیر ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا لیکن ہر پانچ سال کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جیسے حکومتیں بدل جاتی ہیں ہر پانچ سال کے بعد ایسی ہی کی حکومت بھی بدل جاتی ہے تو اس لیے ایسی چیز جو زوال پذیر ہو اعلیٰ معرض زوال ہو اس سے جی لگانا عقل کا بھی اپل کے بھی خلاف ہے ایسی چیز جو ہر وقت دیکھیے آپ کبھی دوا لینے جاتے ہیں تو اس کی ایکسپائری چیک کرتے ہیں جو, جو ایکسپائری قریب ہو وہ آپ دوا نہیں لیتے ایسے ہی بازار میں جو چاہتے ہیں کوئی موبائل خریدیں گاڑی خریدنے تو ہر جگہ پائیدار چیز چاہتے ہیں نا کہ پائیدار چیز جو ہماری استطاعت میں ہو پائیدار سے پائیدار چیز خریدیں جیسے گاڑی ہے کوئی چیز ہے تو یہاں جاپان کی چیز پسند کریں گے اگر جیب ڈونے دام کی ہو اگر جیب میں استطاعت ہوتی ہے تو وہی خریدتے ہیں تو جس کی جیسی استطاعت ہو لیکن ہر شخص پائیدار چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ یہاں حضرت سبق ہے کہ دیکھو زندگی بہت مختصر ہے دوبارہ نہیں ملے گی جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا تو کیوں نہ اس زندگی کو اس اس ذات پر فدا کر دو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہی وہ ہمارے کام آئے گی کہ یہاں دنیا میں بھی وہی وہ ہمیں رس دیتا ہے وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا وہ سارے رشتہ دار والدین وغیرہ بہن بھائی یہ رشتے انہوں نے تو بنائے ہیں سب سے پہلا اور سب سے قیمتی رشتہ تو ہمارا اللہ ہی سے ہے پھر دنیا کے بعد قبر میں جانے کے بعد بھائی کون کام آئے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں بھی افشاد فرما دیا کہ مغل حیات اللہ مطالعل غرو یہ کی پونجی ہے مطالعے کی پونجی ہے پونجی ہے اس की کہ یہ ابھی جتنے محبتیں نبھا رہے ہیں تعلقات نبھا رہے ہیں اس کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں تو سارے کے سارے سلام کر کے واپس ہو جاتے ہیں جب آ کر قبر میں سب چل دیے تو سلام ذرا سی دیر میں اب کہاں گئے وہ نوکر چاکر اب کہاں گئے وہ خدمت گار اب کہاں گئے وہ بیوی بی، کہاں گئے والدین یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا ان کے حقوق واجبہ خوب ادا کرو اپنی جنت بناؤ اللہ کو راضی رکھو لیکن اس معاملے میں جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے بس وہاں ان کی دعوے داری نہیں کرنی چاہے والدین ہو چاہے شوہر ہو جو شریعت کا حکم ہو اس کو مقدم رکھنا ہے اور کسی بڑے سے بےدبی بھی نہیں کرنی اس سے بدتمیزی کی جائے بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ جو ہے زور سے بات نہ کرو ادب سے رہو بس ان کو ادب سے کہہ دو کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا حضرت نے تو اتنی توازن سکھلائی کہ والدین کے اتنے اداب سکھلائے کہ فرمایا کہ والدین کسی غیر شرعی کام پہ اصرار کرے تو ان سے کہہ دو کہ میرے ابا میں آپ کا پیشاب پخانہ اٹھانے کو تیار ہوں آپ کی چٹیاں اٹھانے کو تیار ہوں لیکن یہ کاموں سے نہیں ہو سکتا مالک کو میں ناراض نہیں یہ طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا تو غرض یہ کہ یہ حسینوں سے دل لگانا اور پھر قبر میں چلے جائیں گے اگر حسم میں تغیر آیا پھر اس کے بعد انجام بھی تو دیکھو کہ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نشو کیا خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاص ڈسٹمپر ہی تو ہے یہ جو اوپر اوپر خالی خال تو ہے جس پہ ہم مر رہے ہیں اندر کیا ہے اندر سب وہی کچھ ہے ہر ہر حسین کے پاس وہی ملک ہے جس کو حضرت فرماتے تھے کہ ان کے پاس تین ملک ہیں ہگستان موتستان اور پاکستان بتاؤ اور کیا ہے اس کے علاوہ وہی گوشت بوش گوشت ہے اور وہی خون ہے اور وہی اکڑیاں ہیں اور اس کے اندر جو کچھ بھرا ہے وہی چیز ہے صرف کھال اوپر سے چمکدار دے دی ہماری آزمائش کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کا ہو کے جیتا ہے اور کون ہم پہ مرتا ہے مطلب نا دل کو تم پانی ہسینوں سے کبھی مطلب نا دل کو تم پانی ہسینوں سے, سے کبھی ایک دن کے منفر نظر مد ہو گئی ایک دن کا کے منفس نظر مد ہو گئی نفس کے گندے تپالوں سے جو ہم بند ہو گئی روح میری سم بولو ریحان و سو سنگ ہو گئی جب روپشانا روپکشانے چہرے کو پھیر لینا یعنی ان سے بیداری کا اظہار کرنا ان سے جینا لگانا ان سے پھر جانا اور اگیاروں بیگانے یہ سب غیر اللہ ہے اللہ کے سوا کسی کو پوجنا جائز ہی نہیں ہے ادل نے فرمایا کے دوسرے مذاہب جو ہیں باطل مذاہب وہ تو پتھر کے بدھوں کو پوجتے ہیں لیکن یہ یہ حسین جو ہے یہ بھی بدھ ہیں کیونکہ ان, ان, ان کو پوجنا ان کی طرف کشش کرنا یہ سب غیر اللہ ہے اللہ کے راستے کی سب سے بڑی وکاوٹ اس زمانے کی یہی ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا حضرت نے بار بار قسم کھا کر فرمایا کبھی مسجد میں فرمایا کہ میں مسجد میں ہوں میں جھوٹ سے نہیں کہتا ہوں قسم کھا کر فرمایا کبھی فرمایا کہ میں روزے سے ہوں کبھی کچھ فرمایا کبھی کچھ اور روتے ہوئے کے لیے اوزاری سے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جوشس یہ ایک کام کر لے گا یعنی اپنی نگاہ کو خراب نہیں کرے گا یہ جذبہ پیدا کر لے کہ میں, میں جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا اور عورتیں جو ہے طریقہ کر لیں کہ ہم شرعی پردا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ بلکہ اللہ ہو جائے گا قسم کھا کے ایک مجدے زمانہ قسم کا کہہ رہا ہے کاش کہ ہم لوگوں کو اس کی قدر آ جائے ایک مجدد زمانہ کہہ رہا ہے قسم اٹھا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو جوش نگاہ کی حفاظت کر لے گا نہ محرم عورتوں سے اور بیری سڑکوں سے میں قسم کھاتا ہوں کہ ولی اللہ ہو جائے گا یعنی اس کو باقی دین پر عمل کرنا انتہائی آسان اور مزیدار ہو جائے گا سے اویارو بے گانا ہوا جب سے اب ترکشے ابیارو بی گانا ہوا بس میں دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی بس میں ہے دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی ان ناکمت اللہ تعالیٰ گرما رہے ہیں کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تقوا سے اللہ کے یہاں عزت ہو رہی ہے دنیا میں کیوں عزت نہیں ہوگی دنیا میں کیا اللہ اس کو ریویز و رسبہ چھوڑ دیں گے دنیا میں بھی اور دیکھو لوگ جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں سعادت سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی سی خدمت ہو جائے کتنے کتنے شوق سے بتاتے ہیں کہ ہم ہم کو یہ خدمت نصیب ہوئی یہ ولی اللہ اور عاشر مجاز کا کیا حال ہے شم کے تو جوتے پڑتے ہیں سربت صاحب بڑے زور شور سے سناتے تھے کہ اللہ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عاشق مجاز کے جوتے پڑھتے ہیں عاشرط مجاز کے جوتے پڑتے ہیں ایک ظاہری جوتے پڑتے ہیں اگر ظاہری نہ پڑے تو دل پر تو آزاد کے جوتے پڑتے ہی پڑتے ہیں تو ستوالا کا شعر ہے ہیں دماغ میں ہتوڑے دل کے ہیں مغرب دماغ میں گھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے ہم نے بھی پٹے ہوئے دیکھا ایک آشیز مجاز کو اللہ تعالیٰ حضرت فرمائے کا عبرت ہوئی بہت کہ کیسی ذلت اور رسوائی کا کام ہے نظر بازی کرنا اور اب تو جو ہے سمجھ لو دوستوں کہ بگڑنے کا بھی خوب مواقع ہیں اور کمانے کے بھی خوب مواقع ہیں حضرت فرماتے سے ایک صاحب نے حضرت سیاست کیا کہ اللہ تعالیٰ حسینوں نے تو کہاں تک نظر بچائیں حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہے کہ تم نے ان کی دم میں ناک لگائی بھائی یہ تو حلاوت ایمانی کی دکانیں ہیں نظر بچاتے جاؤ ہلاوت ایمانی پاتے جاؤ جتنی نظر بچاؤ گے اتنی حلاوت ایمانی ملے گی اور پھر آخرت میں کیا کچھ نہ ملے گا تو غرض یہ کہ پتے ہوئے دیکھا جوتے کھاتے ہوئے دیکھا ان اس کی جو بھوک جب سوال ہو جاتا ہے تو یہ یہ عشق نہیں ہے اصل میں یہ فق ہے یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس میں عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ بالکل تیلی کی طرح وہ لڑکا تھا اور ہمارے وہاں گلشن کی مسجد میں میں نے دیکھا اس کو کہ ایک لڑکا بالکل ٹیڈی اور لمبے لمبے بال اور اس نے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا ہے تو میں بڑا مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا اللہ جس کو توفیق دے دی قرآن پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص کو میں نے پٹتے ہوئے دیکھا جوتیاں جوتوں سے مار رہا تھا اور اس کا وہ ڈگی کس لگایا غالب نے کہ چار بچوں کی ماں تھی سامنے رہتی تھی پتہ نہیں کش کپوت ایسے سوال ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ شیطان ایک آنا حسم کو سولہ آنا دکھاتا ہے اور پھر اس ٹیپ کا شکار کر کے کٹر لائنوں میں پھینک کر اور جو ہے وہ پہلے پل کرتا ہے گورے گورے گال اور کالے بال دکھا کر پل کرتا ہے انگریزی کا پل بھی ہے اور پھر اس کو دن سے پشک کر دیتا ہے دھکا دے کے کٹر لائن میں گراتا ہے اور پھر دور کھڑا ہنستا ہے کہ میں نے کیسے ملہ کو بے حقوق بنایا سبھی عام و خاص اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اللہ تعالی حفاظت ختم ہے تو وہ تعلیم جو ہے وہ اس کی جس سے پٹ رہا تھا اس کی بیوی کو وہاں بیٹھ کے موبائل پہ میسج کر رہا تھا من سے میسج بھی میسج وہ تھا کوئی محکمے میں, میں اس نے ٹریس کر لیا کہ کہاں سے آ رہا ہے بس اس نے دیکھا پکڑ لیا اس کو اور پھر جو اس نے گرے بان سے پکڑ کے اس کو ہوا میں جو اترادڑ اس کی چکائی لگائی تھا اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے الحمدللہ الحمد للہ التی عفانی ہمتلا کبھی و فوزل عنی اعلیٰ کبھی ہم خلفت علا جب سے جب سے اپلو کشاروں پہ گانا ہوا بس میں اہل دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی بس میں دل میں اس کی قدر ہو گئی پردیش میں تذکرہ وطن اس کا تو عنوان پڑھتے ہی میں دل میں عجیب کیشیت ہوتی ہے حضرت نے یعنی یہ عنوان اس لیے رکھا ہے تاکہ جو لوگ دنیا سے دنیا میں واد کے نام سے گھبراتے ہیں تو ان کے لیے میں نے یہ عنوان رکھا ہے پردیش میں تذکرہ وطن کیونکہ تذکرہ وطن سے کوئی شخص بھی گھبراتا نہیں ہے اور یہ اس کی معنی نیچے لکھے ہیں یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت اے وطن صبح دنیا کا پرتےز ہے یہ حقیقت اگر ہم پہ کھل گئی بس کامیابی یقینی یہ کدم یہ قدم بڑھاؤ کامیابی ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تھوڑے دن کی ہے اور یہاں آیا انسان اسی آزمائش کے لیے آیا ہے جو ابھی مضمون پڑھوں گا انشاءاللہ سب کا سب صاف ستھرا اور انتہائی مختصر اور جان اس سے زیادہ مختصر جامع حضرت حضرت نے کبھی اس آیت کی تفسیر مجھے معلوم نہیں اگر فرمائی ہو اس قدر مختصر اور جامع ہے دریا میں سمجھو کہ کوزے نے دریا بھر دیا تو میں یہ مضمون پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن آج پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کا شدید تقاضہ ہوا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بھرپور نفع کی توحفے ش تین کابل چودہ سو پچیس مطابق بائیس اپریل سن دو ہزار چار بڑوں جمعرات بر مکان سلیم میمن صاحب بات مغرب یہ حضرت صاحب داؤں بھائی وہاں رہتے تھے اب تو یہ وہی ہے نا ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی حساب صاحب فرمائے بلکہ ہم جی دعا کریں گے تو اللہ والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ترقی فرمائے وہ تو بھائی کا مکان تھاوں کے گھر پر حضرت والا ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے کچھ دیر کو ٹھہرے تھے وہاں پر یہ بیان حضرت کا ہوا مغرب کے بعد سلیم صاحب کے گھر پر بہت سے احباب جمع ہو گئے تھے حضرت والا مجلس میں تشریف لائے اور مندرجہ ذیل بیان ارشاد فرمایا ناہمدوسلی رسول کریم فعود باللہ من شوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدا کل لذیب قدیبی اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں سارا ملک ہے ملک سے مراد ہندوستان پاکستان یہ کوئی مخصوص ملک نہیں بلکہ مراد پورا جہان ہے وہ اعلیٰ کل شیم قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ملک تو اس کی قدرت میں ہے لیکن ملوک پیدا کرنا, کرنا بھی اس کی شان ہے ملوک معنی یا حکومت کرنے والے حکمران ملک تو اس کی قدرت میں ہے لیکن ملوک پیدا کرنا بھی اس کی شان ہے نطف ناپاک سے بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے اور سلطنت عطا کر دیتا ہے میری اس قدرت پر تعجب نہ کرو وہ اعلیٰ کل شہیم قدیر ہر چیز پر ملک کو قدرت حاصل ہے میں جاؤں تو آگ کو پانی کر دوں اور پانی کو آگ کر دوں مٹی کو سونا کر دوں اور سونے کو مٹی کر دوں اللہ خلف المتول حیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا میرے پیر اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے سورہ ملک کی تفصیل پڑھائی تھی تو فرمایا تھا کہ موت کو اللہ تعالی نے کیوں مقدم کیا جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں آتی ہے تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھتی ہے اس اس کی کی کی زندگی زندگی ہوتی ہے تو اس کی آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ پردیس میں رہ کر وطن کی فکر نہیں کرتا دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے اور دونوں جہان کا نقصان کر دیتا ہے اس کی زندگی جانوروں کی سی ہوتی ہے اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا کہ موت کو سامنے رکھو تاکہ پردیس کو جب پردیس سمجھو گے تبھی تو وطن کی تیاری کرو گے اور جو پردیس ہی کو وطن سمجھے گا تو وہ موت کی کیا تیاری کرے گا لیا بلوحم افسر معاملہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نفس کی غلامی کرتا ہے دیکھو یہی بتا رہا تھا نا کہ امتحان ہے یہ دنیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نفس کی غلامی کرتا ہے اور شیطانی کاموں میں مصروف ہوتا ہے ناچ گانے پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں زندگی کو تباہ کرتا ہے لیبلحکم کی تفسیر روح الانی نقل کی ہے جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ تفسیر وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہلی تفصیل فرمائی لیب الاحکم ائی کم عطم وقلم یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جس کی عقل کامل ہے اور کون پاگل اور بیوقوف ہے پاگل عقل کے خلاف کام کرتا ہے اس کی نظر انجام پر نہیں ہوتی ایسے ہی نفس کا غلام بالکل بیوقوف ہوتا ہے وہ کتے اور سور کی طرح زندگی گزارتا ہے وہ یاد ہی نہیں کرتا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے جس کا قیامت پر یقین ہے وہ نفس کے کہنے پر نہیں چلتا نفس کی غلامی نہیں کرتا اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور دوسری تفسیر فرمائی او رو ام محارم اللہ تعالی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون حرام کاموں سے بچتا ہے کون ہے جو ان کاموں سے احتیاط کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور تیسری تفصیل لیبلو حکم اکم اصراہ اللہ تعالیٰ تم کو جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں سبقت کرتا ہے جلدی کرتا ہے اس لیے جلدی سے جلدی نیک بن جاؤ موت آنے والی ہے ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی قبر میں اکیلے جنازہ اترے گا کوئی ساتھ نہیں دے گا نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ یار اکیلے جاؤ گے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی تمہاری آزمائش ہے کہ جلدی سے میری اطاعت میری غلامی کر کے اور توبہ کر کے پاک صاف ہو کر کون تیار رہتا ہے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تلن جائے تک تھی کھڑی کس گھڑی وہ عزیز و غفور اللہ تعالیٰ نے عزیز کو غفور پر مقدم کیوں کیا یعنی اپنے دو ناموں میں سے عزیز کو پہلے کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ناموں کے استعمال اور ان کی تقدیم و تاخیر میں یعنی پہلے بیان کرنے میں اور بعد میں بیان کرنے میں بڑی حکمتیں اور بڑے علوم پوشید ہیں عزیز کے معنی ہیں القادیوں قدرتی ہی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ساری دنیا مل کر خود کو اس قدرت کے استعمال کرنے میں عادز نہیں کر سکتی عزیز کو مقدم فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے تو بڑی طاقت والی ذات سے تم کو مغفرت ملی ہے اس کی مغفرت کی قدر کرو اس کی مغفرت کی قدر کرو وہ قادر مطلق ہے چاہے تو تم کو کتا اور سور بنا دے اور چاہے تو تم کو بلی اللہ بنا دے عزیز کو اس لیے مقدم کیا کہ صاحب قدرت کی معافی کو معمولی مت سمجھو بہت اہمیت دو یہ کسی کمزور کی معافی نہیں ہے اگر کوئی کمزور آدمی جو چار پائی پر پڑا ہوا ہے وہ کسی سے کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا تو جس کو ڈراتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرا کیا بگاڑ لے گا چار پائی پر پڑا ہوا ہے ایک تماشا ماروں گا تو پوپوں رونے لگے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا لہذا کمزور کی طرف سے معافی کی کوئی وقت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس حایت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت والا ہے اس کی معافی کی قدر کر لو ہم معاف کر دیں تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا پار ہو گیا ہیں اللہ شادی میری کمزوری کو دور کر دے اور میرے اس بیان کو پہلے میرے دل میں اتار دے اور پھر آپ کے دلوں میں بھی اتار دے اور ہم سب کو نیک بنا دے اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ, والا بنا, دے اللہ والا بنا دے اے اللہ نفس و شام کی غلامی سے نکال کر اپنی پوری پوری غلامی تو بھی اور جنت کے قابل ہم سب کو بنا دے اور دولت سے نجات نصیب فرماتے اور صلی اللہ تعالیٰ خیریفی محمد امر علی وسعدی اجمائن برہمتی کچھ تھوڑا سا بول دیا حضرت ہیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا بول دیا اگر کچھ نہ بولتا تو آپ لوگوں کو حسرت رہتی کہ دبئی آئے اور کچھ بھی نہ بولے یہ باز ٹیک ہو گیا ہے اس کو کبھی کبھی سن لیا کیجئے ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور نفس و شیطان سے نفرت ہو جائے گی ورنہ زندگی بھر نفس و شیطان کی غلامی کر کے برباد رہو گے اور برباد ہو کر اللہ کے پاس جانا پڑے گا اس لیے اللہ والی زندگی اختیار کرو کہ دور سے دیکھ کر لوگ کہیں کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے اس طرح زندگی گزارو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں بھائی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ کسی عورت کی طرف تاکھ جھاک نہیں کرتے چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو مگر نہیں دیکھتے اسی طرح ہر گناہ سے بچو چاہے وہ موبائل کا گناہ ہو موبائلوں میں گندی فلمیں آ رہی ہیں گانے بجانے آ رہے ہیں نیٹ کہتے تھے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں نیٹ پہ زندگی میں موبائلوں کے اندر نیٹ چل رہے ہیں اور طرح طرح کے گناہ ہیں اس زمانے میں حسینوں کا چکر بہت ہے ہسینوں کو دیکھنے کا شوق بہت ہے بڈھے ہو گئے مگر حسینوں کو دیکھ کر آنکھیں ہی نہیں آخ بھی پھیلا دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ منہ سے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھتی تو آنکھ ہے مگر منہ بھی پھیل جاتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بڑھا ستر سال کا تھا وہ بس میں منہ پھیلائے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور کنڈکٹر کہہ رہا تھا کہ ٹکٹ دے دو چاچا کدھر دیکھ رہے ہو یہاں تک کہ کنڈکٹر نے پکڑ کر جوڑا کہ چاچا کیا کر رہے ہو بس دوستو اللہ سے ڈرو اللہ والی زندگی اختیار کرو یہ فرما کر حضرت والا بے اختیار رونے لگے اور ایسا گریا ساری ہوا کہ سن کر کلی جان منہ کو آگیا حضرت والا بے اختیار غلط خشیت سے دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا کہ ہم بھی اللہ سے ڈرے آپ بھی اللہ سے ڈرے اللہ والی زندگی گزاریں جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اللہ والا بن کے رہو اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یہ فرما کر حضرت والا پھر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو موت آنی ہے مرنا ہے پس اس کی تیاری کرو ابھی سے تیاری کرو این وقت پر کیا کر سکو گے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں اچانک ہارٹ فیل ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ والی زندگی گزارو دنیا میں بھی عزت سے رہو گے آخرت میں بھی عزت سے رہو گے اور اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو دنیا بھی پریشانی سے گزرے گی اور آثرت تو برباد ہو ہی جائے گی جو اللہ سے غازی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں رہتی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں چٹنی روٹی میں بھی اللہ मजा دیتا ہے اور جو اللہ کا نا فرمان ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اس کی دنیا بھی تب ہو جاتی ہے مضمون تو چل رہا ہے کہ وقت یہ قید بھی ہے وسل تعالیٰ کی توحیف فکر آخر ہم سب کو نصیب فرماتا تعالیٰ کو مجھ کو بھی اور تمام دوستوں کو تمام گھر کو اللہ یہ بھی کہ پیالے آپ نے دی اور آج کریے ہم کو میں گنا پور میں آلہ آپ نے ماننے کے لیے تو ہمارا اختیار ماننے کا ہے آپ کا اختیار ادا کرنے کا اے اللہ ہمارے پہلے کوئی ڈال گاس نہ فرمائے اگرچہ جی ہم بہت مال آئے گا اگرچہ جی ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آدھی بڑے کریم ہیں آدھی بڑے ہی کریم ہیں میرے کریم سے گڑا قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دے بہا دیے ہیں اے اللہ دونوں جہان کے خزانوں سے ہم کو مالا مال فرما ہیں ہمارے گھر والوں کو معلومال فرما دے تمام مسلمانوں نے عالم کو معلومات فرما اللہ اپنے رحمت کی ہوائیں چلا دے اپنے رحمت کی بارشیں فرما گناہوں کی زندگی سے نفرت پیدا فرما اے اللہ طبی نفرت بھی نصیب فرما دے اپلی نفرت بھی نصیب فرما اے اللہ ہمارا بیڑا پار کرتے دے دنیا میں جیسے رہنا چاہیے اے اللہ ہمیں ویسا رہنے کی قصر بتا فرما دے ہمارے بال بال کو اپنا متی اور فرما بردار بنا دے کامل فرما بردار بنا دے اب اللہ حقم الباً مینا ان کا انتدمی و تو کا التواب وہ صلی اللہ تعالی علاقی محمد ام محمد و, و صاحبی اجمائی أم متى كل ارحم الروح سب